رسول رقیبا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 بکو ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں ایک دفعہ پھر موقع دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں انہیں سمجھیں اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں الوافی بما فحیح یہ وہ کتاب ہے جو بخاری مسلم کی منتخب کردہ احادیث پہ مشتمل ہے اور اسی پہ ہمارا دورہ چل رہا ہے یہ کتاب کئی مقاصد میں تقسیم ہوتی ہے پہلا مقصد ان احادیث کے بارے میں ہے جن کا تعلق عقیدہ سے ہے اس مقصد میں باب نمبر تیرہ باب الامرو بالمعروفی و نہ تیرہ نمبر باب نیکی کا حکم دینے کے بارے میں ہے اور برائی سے روکنے کے بارے میں ہے باب نمبر تیرہ میں ان احادیث کا تذکرہ ہوگا جن احادیث میں بیان ہے نیکی کے حکم دینے کے بارے میں کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا چاہیے نیکی کی تلقین کرنی چاہیے نیکی کی طرف دعوت دینی چاہیے اور برائی سے انہیں روکنا چاہیے اس بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر چوبیس اسے روایت کرنے والے صرف امام بخاری ہیں اس حدیث کو روایت کرنے میں امام بخاری کے ساتھ امام مسلم شریک نہیں ہیں النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مسلق الحدا قومن استحم و بصف نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے یعنی کہ نعمان بھی صحابی ہیں اور ان کے والد بشیر بھی صحابی ہیں تو نعمان روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں کہ مثال اس شخص کی جو اللہ کی حدود پہ قائم ہے جو اللہ کی حدود پہ قائم ہے کیا مطلب ہے اس کا یعنی کہ وہ آدمی جو اللہ کی حدود کا خیال رکھتا ہے اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرتا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے لوگوں کو برائی سے روکتا ہے یہ ہے اللہ کی حدود پہ قائم ہونے والا تو مثال اس شخص کی جو اللہ کی حدود پہ قائم ہے اور اس شخص کی جو اللہ کی حدود میں واقع ہونے والا ہے پہلا آدمی اللہ کی حدود پہ قائم ہے دوسرا قائم نہیں ہے بلکہ اللہ کی حدود میں واقع ہو رہا ہے لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا لوگوں کو برائی سے نہیں روکتا گھر میں محلے میں لوگ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں کوئی شراب پی رہا ہے کوئی سودی ملازمت کر رہا ہے کوئی قتل و غارت کا ارتکاب کر رہا ہے کوئی داڑھی مونتا ہے کسی کی شلوار تخروں سے نیچے ہے کسی کی بیگم بہن پردے کے بغیر ہے اور یہ آدمی خموش رہتا ہے نہ نیکی کا حکم دیتا ہے نہ برائی سے روکتا ہے تو یہ دو آدمی ہو گئے پہلا نیکی کا حکم دی... نیکی کی تلقین کرنے والا نیکی کی ترغیب دینے والا اور برائی سے روکنے والا دوسرا آدمی لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا برائی سے نہیں روکتا ان دونوں کی مثال دے رہی ہیں نبی علیہ السلات و سلام چنانچہ آپ فرماتے ہیں مثال اس آدمی کی جو اللہ کی حدود پہ قائم ہے ولوا کیفی اور اس شخص کی جو اللہ کی حدود میں واقع ہونے والا ہے کماسالی قو ان دونوں کی مثال اس قوم کی مثال کی طرح ہے استحم والا سفینہ جنہوں نے کسی کشتی کے معاملے میں پورا اندازی کی کشتی کے وہ سب لوگ مالک ہیں یا سب لوگوں نے مل کر وہ کشتی کرائے پہ لی ہے اب اس کشتی کی دو منزلیں ہیں اوپر والی منزل میں کون رہائش اختیار کرے گا اور نچلی منزل میں کس کو جگہ دی جائے گی اس معاملے میں قرآن ہو رہی ہے تو ان دونوں کی مثال اس قوم کی مثال کی طرح ہے جنہوں نے کسی کشتی کے معاملے میں قرآن کی استحم قرآن کی اس سفینہ کشتی فأصاب تو ان میں سے بعض نے اس کشتی کا اوپر والا حصہ پا لیا ان کے قرآندی کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو کشتی کے اوپر والا حصہ ملا وبعضهم اسفلها اور ان میں سے بعض نے اس کشتی کا نچلا حصہ پا لیا کچھ لوگ اوپر کی منزل میں کچھ لوگ نچلی منزل میں فکان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو اننا خلقنا في نصيبنا خلق ولم نؤذي من فوقنا تو وہ جو اس کشتی کے نچلے حصے میں ہیں جب پانی طلب کرتے جب پانی کی تلاش میں ہوتے تو مر روح و گزرتے علی منفوق ہم ان لوگوں کے پاس سے جو ان کے اوپر ہیں نبی علیہ السلاۃ والسلام بڑی عظیم مثال دے رہے ہیں اور آپ کو اللہ نے یہ بہت بڑی صلاحیت اور خوبی دی تھی کہ آپ اپنی باتوں کو مثالوں کے ذریعے واضح کیا کرتے تھے یہاں پہ آپ ان لوگوں کو مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں اور ہم شراب سے دور رہتے ہیں حرام رزق سے دور رہتے ہیں ہمیں دوسروں سے کیا لگے کوئی نماز پڑھتا ہے تو پڑھے نہیں پڑھتا ہے نہ پڑھے ہم شراب نہیں پیتے محلے والے پیتے ہیں تو پیتے رہے ہمیں کیا لگے? ہم نشہ نہیں کرتے ہمارے محلے کے لڑکے نشا کرتے ہیں تو ہمیں کیا لگے میرے بچے میرے گھر میں رہتے ہیں وارہ گردی نہیں کرتے محلے کے دیگے لڑکے محلے میں کھڑے ہو کے وارہ گردی کرتے ہیں تو ہمیں کیا لگے تو نبی علیہ السلاط اسلام فرما رہے ہیں کہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور دوسری جانب وہ جو نکی کا حکم نہیں دیتے برائی سے نہیں روکتے ان دونوں کی مثال اس قوم کی مثال کی طرح ہے جن کے پاس کو کشتی ہے کرائے کے طور پہ اب فیصلہ کرنا ہے اوپر کون رہے گا نیچے کون رہے گا پورا اندازی کی گئی کچھ لوگوں کو اوپر جگہ ملی کچھ لوگوں کو نیچے جگہ ملی اب اوپر والے ہوں یا نیچے والے سب کو سمندر کے پانی کی طلب رہتی ہے اب نیچے والے زہر ہے نیچے سے پانی نہیں لے سکتے پانی لینے کے لئے ان کو اوپر جانا پڑتا ہے اوپر کی منزل میں وہاں سے ڈول کشچے میں ڈالتے ہیں اور پانی لے لیتے ہیں اب اوپر کے لوگ تنگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ نیچے والے اوپر ہمارے پاس کیا لینے آتے ہیں ہماری منزل میں کیوں داخل ہوتے ہیں ہمارے کمروں کے پاس سے کیوں گزرتے ہیں اب وہ لوگ جو نیچلی منزل میں ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اوپر والوں کو تنگ نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم ان کی باتیں سننا چاہتے ہیں لیکن دوسری جانب ہمیں پانی کی بھی ضرورت ہے پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے کیا کریں یہ نیچے والے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی منزل میں سوراخ کر لیتے ہیں اس سوراخ سے ہم پانی سمندر کا پانی حاصل کر لیا کریں گے اب ان لوگوں نے کلاڑا اٹھایا اور سراخ کرنا شروع کر دیا اوپر والے باگے باغے نیچے آئے بھی کیا ہوا یہ کہنے لگے کہ ہم سراخ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم پانی لے سکیں اب اوپر والے اگر یہ سوچیں کہ ہمیں کیا لگے وہ سراخ کر رہے ہیں اپنی منزل میں ہماری رہش اوپر ہے وہ سراخ کر رہے ہیں اپنے کمرے میں تو ہمیں کیا لگے تو رزلٹ کیا نکلے گا سراخ ہوگا کشتی میں پانی داخل ہوگا کشتی ڈوبنا شروع ہو جائے گی نیچے والے بھی ڈوبیں گے اوپر والے بھی ڈوگے ڈوبیں گے نیچے والے بھی تباہ ہوں گے اوپر والے بھی تباہ ہوں گے <coughs> اور اگر اوپر والے عقلمندی کا مظاہرہ کریں اور وہ کہیں کہ ہم تمہیں سوراخ نہیں کرنے دیں گے نیچے والے کہیں کہ بھائی ہم اپنے کمرے میں کر رہے ہیں اوپر والے کہیں نہیں تم اگرچہ اپنے کمرے میں سوراخ کر رہے ہو لیکن تباہی جب آئے گی تو اس کا حصہ ہم بھی ہوں گے ہم بھی ڈوبنے سے بچ نہیں سکیں گے اس لیے ہم تمہیں سوراخ نہیں کرنے دیں گے اگر اوپر والے نیچے والوں کو سوراخ کرنے سے روکیں گے خود بھی ڈوبنے سے بچ جائیں گے اور نیچے والوں کو بھی بچا لیں گے اور اگر وہ کہیں کہ ہمیں کیا لگے تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے اوپر والے بھی ڈوبیں گے تو آپ علی وعدے فرما رہے ہیں یہی صورتحال حال ہے ان لوگوں کی جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اگر وہ نیکی کا حکم دیتے رہیں گے برائی سے روکتے رہیں گے تو خود بھی محفوظ رہیں گے اور نیچے والوں کو بھی ڈوبنے سے بچا لیں گے خود بھی محفوظ رہیں گے اللہ کے عذاب سے اور دوسروں کو بھی اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے اور اگر وہ کہیں کہ ہم خود نمازیں پڑھتے ہیں کبیرہ گناہوں سے دور رہتے ہیں دوسروں کو ہم نے کچھ نہیں کہنا تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ان کے اوپر بھی آئے گا اور ان کے اوپر بھی آئے گا جو خود ٹھیک تھے لیکن دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے برائی سے نہیں رکھتے تھے تو حدیث کے الفاظ فکان الَّذِينَ فِي أَسْفَرِهَا تو وہ لوگ جو اس کشتی کے نچلے حصے میں ہیں اِذَا سْتَقَوْ من الْمَائِ جب انہیں پانی کی طلب ہوتی ہے مروا وہ گزرتے ہیں على من فوق ہم ان کے پاس سے جو ان کے اوپر ہیں فَقَالُو تو انہوں نے کہا نیچے والوں نے سوچا آپس میں کہا آپس میں فیصلہ کیا لو انا خلق خرقا اگر ہم اپنے حصے میں کوئی سوراخ کر لیں ولم نقضی اور ان لوگوں کو تنگ نہ کریں جو ہمارے اوپر رہتے ہیں آپس میں انہوں نے یہ رائے پیش کی کہ ہم ایسا کر لیں تو کتنا ہی اچھا ہو اپنے حصے میں سوراخ کر لیتے ہیں, میں اوپر نہیں جانا پڑے گا اور اوپر والوں کو ہم تنگ نہ کریں فعینت رکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوپر والے فعینیت رکو اگر وہ ان کو چھوڑ دیں یعنی ان, کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیں سوراخ کرنے دیں فعیت پس اگر وہ ان کو چھوڑ دیں ارادوں اور اس کو چھوڑ دیں جس کا انہوں نے ارادہ کیا ہے ان کے ان کو ان کے ارادے پہ چھوڑ دیں ان کو ان کے فیصلے پہ عمل کرنے دیں ان کو ان کے منصوبے پہ عملی جامع پہنانے دیں تو ہلاک جمی آ وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے اوپر والے بھی نیچے والے بھی وہ ان احدین اور اگر وہ ان کو پکڑ لے ان کو روک لیں ان کو ایسا کام نہ کرنے دیں تو نہ جاؤ وہ آ تو پھر کیا ہوگا خود بھی محفوظ ہو جائیں گے کون نجو کون محفوظ ہو جائیں گے روکنے والے وہ والے. نجو جمعہ اور سب لوگ محفوظ ہو جائیں گے غرق ہونے سے بچ جائیں گے غرق ہونے سے محفوظ ہو جائیں گے تو یہ مثال دی ہے نبی علی اللہ نے اللہ کی حدود کو قائم کرنے کی اور نیکی کا حکم دینے کی اور برائی سے روکنے کی اور ایسا نہ کرنے مثال بہت واضح ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم سب کو ایک ذمہ دار مسلمان بننا چاہیے باپ کو چاہیے کہ اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو فجر کی نماز کے لیے اٹھائے عشاء کی نماز کے لیے دعوت دے اور صاف صاف اعلان کر دے میرے گھر میں کسی ایسے فرد کو لینے کی اجازت نہیں ہے جو پانچ وقت کی فرض نماز نہیں پڑھتا میرے گھر میں اس کو رہنے کی اجازت نہیں ہے جو کبیرہ گناہ کا ارتقاب کرتا ہے جو سودی ملازمت کرتا ہے جو جوا کھیلتا ہے جو کرتا ہے اس لیے والد کو ذمہ دارانہ کے کردار ادا کرنا چاہیے خامد کو اپنی بیوی کی نگرانی کرنی چاہیے اور اسے کبیرہ گناہوں سے روکنا چاہیے اور اسے فرائض کا حکم دینا چاہیے ایسے ہی پوری فیملی کا جو سربراہ ہے اسے چاہیے اپنی پوری فیملی کو وقتاً فوقتاً نیکی کی تلقین کرے برائی سے روکے محلے کے لوگوں کو بھی یہیں کچھ کرنا چاہیے مسجد کے نمازیوں کو بھی یہی کچھ کرنا چاہیے اور یہ اصول درست نہیں ہے کہ ہم نیکی کا کام کرتے ہیں ہمیں دوسروں سے کیا لگے یہ اصول درست نہیں ہے حدیث نمبر 25 اسے روایت کرنے والے امام مسلم ہیں انطالق ابن شهاب قال اول من بدا بالخطبه يوم العيد قبل الصلاه مروان فقام اليه رجل فقال الصلاه قبل الخطبه فقال قد ترك ما هنالك فقال ابو سعيد اما هذا فقد قضى ما علي سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رآ منکم منکرن فلیغیره بیدی فإن لم يستطع فبلسانی فإن لم يستطع فبقلبی وذالک اضعف الیمان تارک بن شہاب سے رویت ہے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبے کا آغاز کیا وہ مروان ہے نبی علیہ السلاۃ السلام کا طریقہ کیا تھا آپ کی سنت کیا تھی کہ پہلے نماز ادا کی جائے اس کے بعد خطبہ دیا جائے عید الفطر کے موقع پہ بھی عید الاضحیٰ کے موقع پہ بھی اور یہی طریقہ تھا جناب صدیق کا جناب فاروق کا جناب عثمان کا جنابی علی وغیرہ کا لیکن مروان نے اپنے زمانے میں جب وہ مدینے کا گورنر بنا کیا, کیا اس نے پہلے خطبہ دیا بعد میں نماز پڑھائی ایسا کیوں کیا کیونکہ لوگ اس کا خطبہ نہیں سنتے تھے نماز پڑھتے جب خطبہ دینے لگتا تو اٹھ کے چلے جاتے مروان نے کیا کیا اس نے کہا کہ پہلے خطبہ ہوگا نماز بعد میں ہوگی اب یہ مروان کی غلطی ہے یہ نبی علیہ السلاۃ اسلام کے طریقہ سے اعراض ہے اور مروان کون ہے بنی امیہ میں سے ہے مروان کی اس غلطی کی وجہ سے وہ لوگ جو آلے بیس سے محبت کا دم بھرتے ہیں جب کہ حقیقت میں ہر سچا مسلمان آلے بیس سے محبت کرتا ہے لیکن کئی لوگ آل بیس سے محبت کے نام پہ دیگر صاحب اور دیگر لوگوں کو برا بال کہنا ایمان سمجھتے ہیں, ہیں تو ایسے لوگوں کو یہاں پہ موقع مل گیا کہا دیکھو جی مروان نے کیا کیا مروان نے دین تبدیل کر کے رکھ دیا بنی امیہ نے دین تبدیل کر کے رکھ دیا ایسی گفتگو عام آدمی جب سنتا ہے تو اس کے دل میں بنی امیہ کے خلاف نفرت داخل ہو جاتی ہے جب حقیقت یہ ہے کہ بنی امیہ بشر ہیں انسان ہیں اور ان سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن ان کے اسلام کے لیے بڑے بڑے کارنامے بھی ہیں بنی امیہ کا آپ جہاد دیکھ لیں بنی امیا نے سب سے پہلے سمندری جہاد کیا ہے بنی عمیا میں سے جناب امیر معاویہ جیسے عظیم خلیفہ ہیں بنی عمیہ میں سے جناب عثمان ابن عفان جیسے ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں بنی عمیا میں سے عمر بن عبدالعزیز جیسے خلیفہ راشد ہیں اور پھر بنی عمیہ میں سے نبی علی اصلاۃ والسلام نے ابوالعض کو اپنا دماد چنا ہے بنی امیہ میں سے امر بن آس کو ایک دفعہ خود آپ نے قیادت دی ایک جگہ پہ آپ نے کمانڈر بنا کر بھیجا بنی امیہ نے بہت سے علاقوں کو فتح کیا ہے بہت سے علاقوں تک اسلام پہنچایا ہے چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہوئی ہیں لیکن کارنامے بہت بڑے ہیں بڑے شاندار ہیں جہاں تک تعلق ہے اس غلطی کا جس کا ہم قطن دفاع نہیں کریں گے لیکن اس غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مروان کا تذکرہ ایسے کریں گویا کہ وہ جنوبی ہو مروان کا تذکرہ ایسے کریں گویا کہ وہ کافر ہو چکا ہو اگر یہ انداز آپ اپنائیں گے تو پھر آپ کو سمجھانے کے لیے ہم دوسرے صحابہ اکرام کی مثالیں دیں گے نبی علی اصلاۃ اسلام نے اپنے زمانے میں حج تمتو کی ترغیب دی حج تمتو کرنے کا حکم دیا اجے تمتو کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی سفر میں آپ عمرہ بھی کریں حج بھی کریں لیکن کسی وجہ سے جناب صدیق حج تمتو سے روکتے رہے جناب عمر فاروق اجے تمتو سے روکتے رہے جناب عثمان ابن عفان بھی روکتے رہے تو کیا آپ کہیں گے کہ جناب صدیق نے دین تبدیل کر دیا کیا آپ کہیں گے جناب فاروق نے دین تبدیل کر دیا کیا آپ کہیں گے جناب عثمان نے دین تبدیل کر دیا بالکل ایسی بات نہیں آپ کریں آپ یہ کہیں گے کہ وہ تینوں جنتی صحابہ کے نام ہیں نبی علی سات اسلام کے پیارے ہیں آپ کے محبوب ہیں اسلام کے لیے ان کے کارنامے بے شمار اور عظیم الشان ہیں لیکن یہاں پہ انہوں نے وہ کام کیا جو حدیث کے مطابق نہیں تھا کیوں کیا اللہ بہتر جانتا ہے ہم ان کا معاملہ اللہ کے ثبوت کرتے ہیں لیکن ہم ذاتی طور پہ عمل حدیث پہ کریں گے ان کی اس بات پہ عمل نہیں کریں گے یہی صورت مروان کی ہے مروان کی یہ غلطی ہے تو ہم مروان کی تائید نہیں کرتے مروان کی اس غلطی کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس پہ عمل نہ کریں لیکن مروان کی تذلیل کرنا اور اس کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا یہ کام ہم نہیں کریں گے جیسا کہ دیگر صحابہ کے کے بارے میں ہم نے کام نہیں کیا تو بر تارک بن شہاب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبے کا آغاز کیا وہ کون ہے مروان ہے فقام رد ال تو اس کی جانب ایک آدمی بڑا ایک آدمی کھڑا ہوا فقالت اس آدمی نے کہا تو قبل الخطبہ کہ مروان نماز خطبہ سے پہلے ہے یعنی کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے نماز بعد نے خطبہ وہ کہ مروان پہ انکار کیا مروان پہ اعتراض کیا مروان کو سنت کی ترغیب دی مروان کو غلط طریقے سے بچانے کی کوشش کی اور کہا السلا تو قبل الخطبہ کہ نماز خطبہ سے پہلے ہے فقالا. تو اس نے کہا کس نے مروان لی جو یہاں پہ تھا اسے ترک کر دیا گیا ہے یعنی کہ جو طریقہ پہلے سے چلا آ رہا تھا اسے ہم ترک کر رہے ہیں اس کو ہم تبدیل کر رہے ہیں یہ مروان کہنا چاہ رہا ہے تحقیق اسے نظر انداز کر دیا گیا ہے اسے ترک کر دیا گیا ماحو نالکا جو وہاں پہ تھا جو طریقہ موجود تھا فقال ابو سعید اس موقع پہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی فرمانے لگے اس آدمی کی تعید میں جس نے مروان کو غلط کام سے بچانے کی کوشش کی جس نے مروان کو سنت طریقے کی ترغیب دی اس کی تائید میں کہنے لگے ابو سعید خدری اما ہقت ما ماٮٔی جہاں تک تعلق ہے اس آدمی کا تو تحقیق اس نے اپنا حق ادا کر دیا ہے فقد قضاء اس نے ادا کر دیا علیہ جو اس کے ذمہ تھا اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی اس نے نیکی کا حکم دے دیا اس نے برائی سے روک کر اپنا فرض پورا کر دیا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلط سے سنا کے آپ فرما رہے تھے من رآ منکم منکرن جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے من جو دیکھے تم میں سے منکرن کوئی برائی کو غلط کام پس چاہیے کہ اس کو تبدیل کرے کیسے بھی یہ اپنے ہاتھ سے یعنی کہ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے مثال کے طور پہ کوئی حکمران ہے تو حکمران برائی کو ختم کرے گا ڈنڈا کے زور پہ حکمرانوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے ممالک سے شراب کو ختم کریں ڈنڈے کے زور پہ سود کو ختم کریں ڈنڈے کے زور پہ اگر کوئی لوگ نماز نہیں پڑھتے تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیں ڈنڈے کے زور پہ کیونکہ حکمران کو اللہ نے طاقت دی ہے ایسے ہی گھر کا سربراہ باپ وہ اپنے گھر کے افراد سے شریعت پہ عمل کرنے کا مطالبہ کرے گا اگر وہ زمان سے نہیں سمتے تو ڈنڈا بھی استعمال کرے گا سختی کرے گا اس مسئلے کسی فیکٹری کا مالک اپنی فیکٹری کے ملازمین پہ سختی کرے گا اگر وہ فیکٹری میں رہتے ہوئے گناہ کا احتکاب کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں یا فرائض کی پابندی نہیں کرتے کسی آفس کا ڈائریکٹر اس کی بھی یہی صورت حال ہے تو مر کو من کرن فلغی تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے سطح فبیل لسانی اور اگر وہ استطاعت نہ رکھے کس چیز کی یعنی کہ ہاتھوں سے طاقت سے برائی کو تبدیل کرنے کے استاد نہ رکھے فبیل تو اپنی زبان کے ساتھ برائی کو تبدیل کرے یعنی کہ پھر اب زبانی طور پہ تبلیغ کرے زبان کے ذریعے سمجھائے نصیحت کرے فعلم یس سطح اور اگر وہ برائی کو تبدیل کرنے کی ساتھ نہ رکھے زبان کے ساتھ فبی قلبی تو اپنے دل کے ساتھ یعنی کہ اپنے دل میں برائی کو برا جانے وزال آف المان اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے اعلی ایمان کیا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ طاقت کے ذریعے برائی کو ختم کریں برائی سے لوگوں کو روکیں اور اگر ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اختیارات آپ کے پاس نہیں ہے طاقت کا مرکز آپ نہیں ہے تو پھر اپنی زبان کے ساتھ سمجھائیں اور اگر زبان سے بھی نہیں سمجھا سکتے یہ یہاں بھی خطرہ ہے آپ کو تو پھر اپنے دل میں برائی کو برائی جانے اپنے دل میں برائی کے خلاف نفرت رکھیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان کا آخری مرلہ ہے کمزور ترین ایمان ہے اگر کوئی آدمی اپنے دل میں برائی کو برا نہیں جانتا تو سمجھے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے کیونکہ ایمان کا آخری مرلہ کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ آپ کم از کم اپنے دل میں برائی کو برا جانے غلط جانے اور اگر آپ برائی دیکھتے ہیں اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی آپ کو افسوس نہیں ہوتا آپ کا دل نہیں دکھتا اس کا مطلب یہ ہے کہ دل ایمان کے لحاظ سے مردہ ہو چکا ہے حدیث نمبر چھبیس اور اسے روایت کرنے والے امام بخاری اور مسلم دونوں ہیں اس لیے کیا لکھا ہوا قاف یعنی کہ متفقن علی وہ حدیث جس کے روایت کرنے میں امام بخاری اور امام مسلم میں اتفاق ہوا ہے دونوں نے روایت کیا ہے عن اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول یجاء بالرجل یوم القيامه فيلقى في فی النار فدن فتندلق اقتابه في فی النار فيدور كما يدور الحمار برحاه روایت کون سی ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خود بھی صحابی ہیں ان کے والد بھی صحابی ہیں ان کے والد وہی ہیں جن کو نبی علیہ السلاطلام نے اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا لیکن بعد میں اللہ نے حکم نازل کیا کہ جن کو تم اپنے منہ سے بیٹا قرار دیتے ہو تمہارے بیٹے نہیں ہیں ان کی نسبت ان کے حقیقی باپ کی طرف کرو تو پہلے لوگ کہتے تھے زید بن محمد پھر نام تبدیل ہوا اور نام کیا پڑا زید بن ہارسا تو یہ ہے قسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے یجاؤ بالردل یوم القیامہ ایک آدمی کو قیامت کے دن لائے جائے گا فیلقا اسے ڈال دیا جائے گا پھینک دیا جائے گا فی الناری جہنم کی آگئی فتندلک اقتابو فی النار تو اس کی انتڑیاں تیزی سے جہنم میں پیٹ سے باہر نکل آئے گی تیزی سے نکل آئیں گی انتڑیاں کہاں جہنم کی آگ میں فور تو وہ گھومے گا کما یدور یدوراہو جیسے گدا گھومتا ہے اپنی چکی کے ساتھ مثال کے طور پہ آٹا پیسنے کی چکی ہے اور آپ نے وہاں پہ گدے کو جوتا ہوا ہے تو وہ گدا چکی کے ارد گرد گھومتا رہے گا چکر لگاتا رہے گا لگاتا رہے گا تو ایسے ہی یہ آدمی جہنم کی آگ میں گھومے گا ان کے اپنی انتریوں کے ارد گرد گھومے گا فیج تمیلیہ تو اس کے پاس جہنوی لوگ جمع ہو جائیں گے کٹھے ہو جائیں گے تو وہ کہیں فیقول او اے ما کا تمہارا یہ حال کیوں ہے تمہاری یہ حالت کیوں ہے یعنی کہ تمہیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے تم دنیا میں کیا کون سا جرم ہے جس کا ارتکاب کرتے رہے ہو معروفی و کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیا کرتا تھا کیا تو ہمیں برائی سے روکا نہیں کرتا تھا جہنمی کہیں گے کہ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ آپ دنیا میں لوگوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے کبیلا گناہوں سے روکتے تھے اس کے باوجود آپ جہنم میں کیسے پہنچ گئے اور آپ کی انتڑیاں نکل چکی ہیں اتنی بری حالت ہے کس چیز کی صلاح مل رہی ہے قالت وہ کہے گا کن تو عام ولا بال معروفی والا آتی میں تمہیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا اور خود نیکی پہ عمل نہیں کرتا تھا وہ انہاق معلوم کر اور میں تمہیں برائی سے روکا کرتا تھا وہ آتی ہی اور خود اس برائی کا ارتکاب کیا کرتا تھا اس حدیث سے کیا پتا چلا اس عدیز سے ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور خود نیکی پہ عمل نہ کرنا لوگوں کو برائی سے روکنا اور خود برائی کا ارتکاب کرنا یہ جرم ہے یہ غلط ہے درست نہیں ہے پھر اب کیا, کیا جائے کیا میں کسی کو نیکی کا حکم نہ دوں کیونکہ مجھ سے بھی کوئی نہ کوئی گنا ہوتا ہے میں برائی سے اس لیے نہ روکوں کیونکہ کئی برے کام مجھ سے بھی سرزد ہوتے ہیں اگر آپ اس حدیث کے نتیجے میں یہی سوچ رہے ہیں تو آپ کی سوچ غلط ہے اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے آپ کی توجہ چاہوں گا یہ حدیث چاہتی ہے کہ آپ نماز کا حکم دیتے ہیں تو خود بھی نماز پڑھیں آپ لوگوں کو شراب پینے سے روکتے ہیں تو خود بھی شراب سے دور رہیں آپ لوگوں کو بدکاری سے زنا سے روکتے ہیں خود بھی اس سے دور رہیں اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ آپ خود نماز نہیں پڑھتے اس لیے اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم نہ دیں حدیث چاہتی ہے کہ آپ دوسروں کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں تو آپ خود بھی پڑھنا شروع کر دیں دونوں کام شروع ہو جائیں اور ہم کیا سوچتے ہیں اس حدیث کے نتیجے میں ہم سوچتے ہیں کہ چونکہ میں نماز نہیں پڑھتا اس لیے اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کے بارے میں نہیں کہوں گا گویا کہ ہم دو جرائم کرنا چاہتے ہیں جبکہ شریعت ہمیں دونوں جرائم سے محفوظ رکھنا چاہتی ہے تو سب سے اعلیٰ درجہ اور مقام یہ ہے کہ آپ نیکی پہ عمل بھی کریں اور نیکی کا حکم بھی دیں اور سب سے ہلکا اور برا مقام یہ ہے درجہ یہ ہے کہ آپ نماز خود بھی نہیں پڑھتے اور پڑھنے کی ترغیب بھی نہیں دیتے درمیان کا درجہ کیا ہے کہ آپ خود نماز نہیں پڑھتے لیکن اپنے بچوں سے نماز پڑھنے کا مطالبہ کرتے ہیں اپنے محلے داروں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں رشتے داروں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں اب آپ روزے قیامت خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے سزا پائیں گے لیکن یہ سوال نہیں ہوگا آپ سے کہ آپ نے لوگوں کو تبلیغ کیوں نہیں کی علم آپ کو دیا گیا تھا لوگوں کو کیوں نہیں سمجھایا تو سب سے برا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا لیکن وہ تبلیغ بھی نہیں کرتا اور خود تو تبلیغ پہ عمل بھی نہیں کرتا اور سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو بھی تبلیغ کرتا ہے خود بھی عمل کرتا ہے اور ایک وہ آدمی ہے جو خود نیکی پہ عمل نہیں کر پاتا فرائض پہ عمل نہیں کرتا تو گناہوں سے دور نہیں رہتا لیکن دوسرے لوگوں کو کم از کم تبلیغ کرتا ہے اب اس سے یہ تو سوال ہوگا کہ نمازیں کیوں نہیں پڑھتے رہے اب اس سے یہ سوال تو ہوگا کہ زنا کیوں کرتے رہے یہ سوال نہیں ہوگا کہ دوسروں کو ذنا کرنے سے کیوں نہیں روکا کیونکہ روکتا رہا ہے یہ سوال نہیں ہوگا کہ دوسروں کو نماز پڑھنے کی ترغیب کیوں نہیں اس لیے میں چاہوں گا اس حدیث کا صحیح مفہوم آپ اپنے میں بٹھائیں غلط مفہوم نہ بٹھائیں یہ حدیث آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ آپ نیکی کا حکم بھی دیں اور خود بھی نیکی پہ عمل کریں برائی سے روکیں بھی اور برائی سے دور بھی رہیں جب کہ ہمارے لوگ اس حدیث سے غلط مطلب نکالتے ہیں وہ یہ کہ چونکہ میں خود نیکی پہ عمل نہیں کرتا اس لیے میں نیکی کی ترغیب بھی نہیں دوں گا میں خود برائی سے بچ نہیں پاتا اس لیے لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش نہیں کروں گا یہ صدیش کا مطلب نہیں ہے باب نمبر چودہ باب کیا ہے باب الایمان والاسلام اسلام و احسان یہ باب ایمان اسلام اور احسان کے بارے میں ہے ایمان اور اسلام کے بارے میں ہلکی پھلکی وضاحت میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں میں مومن ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایمان والا بھی ہوں اسلام والا بھی ہوں اور جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلم ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایمان والا بھی ہوں اسلام والا بھی ہوں اللہ تعالیٰ جب قرآن حکیم میں کہتے ہیں ان دین اسلام کہ جو دین اللہ کے ہاں قابل قبول ہے وہ اسلام ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس وہاں مراد اسلام ہے اور ایمان مراد نہیں ہے وہاں اسلام کے لفظ سے مراد اسلام بھی ہے ایمان بھی ہے لیکن جب یہ دونوں لفظ ایک ساتھ ایک جملے میں آ جائیں تو پھر زہر ہے ایمان کا مطلب کچھ اور ہوگا اسلام کا مطلب کچھ اور ہوگا جیسا کہ یہاں پہ ہوا ہے اب دیکھیں باب کیا ہے ال ایمان اسلام و یہ باب ایمان اسلام اور کے بارے میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایمان کا معنی اور ہے اسلام کا معنی اور ہے اسلام سے مراد عقیدہ ہے اور ایمان سے مراد معذر کے ساتھ ایمان سے مراد عقیدہ ہے اسلام سے مراد زہری اعمال ایمان سے مراد دلی اعمال ہے دل میں ہوتا ہے ہمارا عقیدہ میں اللہ کو مانتا ہوں اللہ کے وجود پہ میرا ایمان ہے اللہ کے رب ہونے پہ میرا ایمان ہے اللہ کے معبود برحک ہونے پہ میرا ایمان ہے یہ ایمان کہاں پہ ہے دل میں میرا فرشتوں پہ ایمان ہے میرا تقدیر پہ ایمان ہے میرا آغرت پہ ایمان ہے یہ سب چیزیں کہاں ہے دل میں ہے تو ایمان کا تعلق اسلام کے اس حصے سے ہے جو حصہ دل سے تعلق رکھتا ہے اور اسلام سے مراد زہری اعمال ہیں جو نظر آتے ہیں بول کر دل میں نہیں بول کر باقاعدہ اعلان کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود بر نہیں اللہ کی توحید کا اعلان اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اعلان نمازیں کیم کرنا روزے رکھنا زکوٰۃ ادا کرنا حج کرنا یہ جن کو اسلام کے پانچ پلر کہا جاتا ہے پانچ تم کہا جاتا ہے یہ اسلام ہے یعنی کہ زہری اعمال جو نظر آتی تو ایمان سے مراد دلی عمال عقیدہ اور اسلام سے مراد زہری اعمال جب یہ دونوں لفظ ایک ساتھ آئے ایک جملے میں آئے ورنہ ایمان سے مراد ایمان بھی ہوتا ہے اسلام بھی ہوتا ہے اور اسلام سے مراد اسلام بھی ہوتا ہے ایمان بھی ہوتا ہے ول احسان احسان حسن سے ہے کسی چیز میں عمدگی پیدا کرنا کسی چیز میں حسن پیدا کرنا حدیث نمبر 27, اسے رویت کرنے والے صرف امام مسلم ہیں. اس حدیث کے رویت کرنے میں امام بخاری نے امام مسلم کا ساتھ نہیں دیا اور یہ حدیث جو ہم پڑھنے لگے ہیں یہ علماء کلام کے ہاں حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے حدیث جبریل جبریل والی حدیث تو آئیے اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اس حدیث میں یہ ہوگا کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک صاحب آتے ہیں جنہیں مدینہ والوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا لیکن وہ مسافر بھی نہیں ہے کیوں کیونکہ ان کے کپڑے انتہائی سفید ہیں اس کے اوپر کوئی مٹی نہیں ہے سفر کی کوئی نشان نہیں ہے اور سر کے بال وغیرہ انتہائی سیاہ ہے تو یہ صاحب نبی علی السلاد اسلام کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں اسلام کسے کہتے ہیں احسام کسے کہتے ہیں قیامت کب آئے گی قیامت کی نشانیاں کیا ہے یہ سوالات ہیں جو اس آدمی نے کیے ہیں بعد یہ پتہ چلا کہ یہ آدمی کون تھے جبریل علی اسلام تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے اور فرشتے انسانی شکل میں کئی دفعہ آئے آپ لوگوں نے سورہ کا مطالعہ کیا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے اس لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا تھا اگر وہ انسانی شکل میں نہ ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوتا کہ فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے اور وہ ان کے لیے کھانا تیار نہ کرتے لوت علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے بدر کی لڑائی میں فرشتوں نے حصہ لیا ہنین کی لڑائی میں حصہ لیا تو یہاں پہ بھی جبری السلام انسانی شکل میں آئے ہیں اور عام طور پہ وہ آیا کرتے تھے دہیہ عبل خلیفہ کل بھی صحابی کی شکل و صورت میں کیونکہ دہی عبل خلیفہ بہت پیارے صحابی تھے ان کی شکل میں جبری علیہ السلام آیا کرتے تھے تو عمر بن خطاب سے روایت ہے عن عمر بن خطاب قال جب نحن ہم نبی علیہ السلط کے پاس تھے دات یوم ایک دن طلا ع رج رن تب طالا نمودار ہوا علی ہم پہ رجل الیک آدمی شدید بیادی انتہائی سفید کپڑوں والا شدید و سواد شعالی انتہائی سیاہ بالوں والا لا علیہ اثر سفر اس پہ سفر کے نشان نظر نہیں آ رہے تھے اس پہ سفر کے نشان محسوس نہیں ہو رہے تھے منا اہد اور اسے ہم میں سے کوئی بھی جانتا نہیں تھا کوئی بھی پہچانتا نہیں تھا مجھے فروخت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بڑا عجیب آدمی تھا اگر وہ مدینہ کا رہنے والا ہوتا تو اسے ہم میں سے کوئی جاننے والا ہوتا مسافر ہوتا تو اس کے جسم پہ سفر کے نشانات ہوتے لیکن یہاں پہ معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اسے جاننے والا کوئی نہیں سفر کی نشانی بھی اس پہ کوئی نہیں کپڑے انتہائی سفید ہیں میل اس کے اوپر نہیں ہے اور بال انتہائی سیاہ ہیں مٹی وغیرہ نہیں حتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ وہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کے پاس پہنچ کر بیٹھ گیا رقب ہی رقب اس نے اپنے گھٹنے نبی علیہ السلاۃ السلام کے گھٹنوں سے لگا دیے ان کے بہت قریب آ کے جڑ کر بیٹھ گیا وادہ کفئی فقی دئی اور اس نے اپنی ہتھیلیاں نبی علیہ السلاۃسلام کی رانوں پہ رکھ دی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ اس نے اپنی ہتھیلیاں اپنی رانوں پہ رکھ دی لیکن مسلم احمد میں وضاحت آئی ہے کہ اس نے اپنی ہتھیلیاں نبی علی السلام اسلام کی رانوں پہ رکھ دیں وقال اور کہنے لگا یا محمد اے محمد اخبرنی عن اسلام مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے تو پہلا سوال اسلام کے بارے میں ہے دین کے بارے میں ہے اسے پتہ چلا اپنے دین کے بارے میں معلومات لینی چاہیے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ ان محمد اللہ وتصوم رمضان وتحج ان اسلام یہ ہے کہ انتشا آپ شہادت دیں آپ گواہی دیں آپ اقرار کریں اللہ کے علاوہ کوئی معبود براک نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے آپ نماز قیم کریں الزکا اور آپ زکوۃ ادا کریں رمضان اور آپ رمضان کے روزے رکھیں بتحج جل اور آپ بیت اللہ کا حج کریں انطاعت اگر آپ بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو تو یہ ہیں اسلام کے پانچ پلر زہری امال جو اسلام کا تعارف ہیں جو اسلام کے پلرز ہیں جو اسلام کے ارکان ہیں صدقتا اس آدمی نے کہا صدقتا آپ نے سچ کہا ہے آپ نے ٹھیک کہا ہے کالا عمر فرو کہتے ہیں پاجیب نہ ہمیں اس آدمی پہ تعجب ہوا کہ آپ سے سوال بھی کرتا ہے وہی صدی کو آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے تعید بھی کرتا ہے یعنی سوال کرنے کا انداز ایسا ہے گویا کہ وہ آدمی جائل ہو, نواقف ہو, اس کو پتہ ہی نہیں اسلام کہتے کس کو ہیں اور جب اللہ کے سب بتاتے ہیں کہ اسلام یہ ہے تو آپ کی تعید و تصدیق ایسے کر رہا ہے کہ جیسے وہ عالم دین ہو اسلام کے بارے میں پہلے سے جانتا ہو معلومات رکھتا ہو تو اس آدمی کا ہر کام ہی عجیب ہے اس کا بیٹھنا بھی عجیب اس کے زہری لباس بھی عجیب اور سوال کے جواب میں آپ کی تعید کرنا بھی عجیب لیکن ابھی تک صحابہ کے نام نہیں جانتے کہ یہ فرشتے ہیں خالا اس آدمی نے اب کہا ان یعنی دوسرا سوال کرتے ہوئے کہا اخبر نہیں عنل ایمان آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں خالا تو آپ نے کہا ان الاخر و ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پہ ایمان لائیں اور اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لائیں اللہ کی نازل کردہ کتابوں پہ ایمان لائیں اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پہ ایمان لائیں اور روز آخرت پہ ایمان لائیں اور تقدیر پہ ایمان لائیں و ہی وشر رہی تقدیر اچھی ہو تو اس پہ بھی ایمان لائیں تقدیر بری ہو تو اس پہ بھی ایمان لائیں تو یہ دوسرا سوال کس بارے میں تھا ایمان کے بارے میں تھا جب اسلام سوال اسلام کے بارے میں سوال ہوا تو آپ کا جواب اور ہے ایمان کے بارے میں سوال ہوا تو جواب اور ہے تو ایک ہی جگہ پہ ایمان اور اسلام کا تذکرہ آیا تو پتا چلا اسلام سے مراد زہریہ مال ہیں اور ایمان سے مراد دلی مال ہیں عقیدے کے مسائل ہیں لیکن جب ان میں سے کسی ایک کا تذکرہ ہوگا صرف اسلام کا مثال کے طور پہ کوئی مجھ سے پوچھتا ہے آپ کا دین کیا ہے میں کہتا ہوں میرا دین دین اسلام ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ میرا دین ہے نماز پڑھنا روزے رکھنا تو ادھر سال کی گواہی دینا اور اللہ پہ ایمان لانا میرا دین نہیں ہے فہرستوں پہ ایمان لانا میرا دین نہیں ہے آخر پہ ایمان لانا میرا دین نہیں یہ اس کا مطلب نہیں ہے جب میں کہتا ہوں میرا دین دین اسلام ہے تو اس اسلام کے لفظ سے مراد اسلام بھی ہے ایمان بھی ہے ایسے جب میں کہتا ہوں میں مومن ہوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں پہ ایمان رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نماز بھی پڑھتا ہوں رودے بھی رکھتا ہوں حج بھی کرتا ہوں لیکن جب یہ دونوں لفظ ایک ساتھ آئیں گے تو پھر دونوں کا معنی مختلف ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ حجرات میں قالت بدووں نے کہا سہرانشینوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے الم تن کو اسلم اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دیں کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو یعنی کہ تمہارے دلوں میں ایمان صحیح طرح داخل نہیں ہوا ابھی اللہ پہ تمہارا ایمان کمزور ہے تمہاری ایمانیات دلوں میں ویسے راسخ نہیں ہوئی جیسے ہونی چاہیے لیکن تم سب کے ساتھ نوازے پڑھتے ہو رودے رکھتے ہو حج کرتے ہو اس لیے تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پہ پہلے اسلام کے پلر اور سکون بتایا گیا کتنے پانچ اب ایمان کے ارکان بتایا گیا کتنے چھ یہ پانچ نہیں یہ چھ ہیں اللہ پہ ایمان فرشتوں پہ ایمان آسمانی کتابوں پہ ایمان رسولوں پہ ایمان آغر پہ ایمان تقدیر پہ ایمان اچھی ہو یا بری اللہ پہ ایمان کا مطلب کیا ہے اللہ کے وجود پہ بھی ایمان اللہ کے رب ہونے پہ ایمان اللہ کے تنہا مبود برحق ہونے پہ ایمان اللہ کے ناموں پہ اور صفات پہ ایمان ایسے ہی پہ ایمان جن فرستوں کے نام بتائے گئے ہیں انہیں بھی ماننا اور جن کے نام نہیں بتائے گئے انہیں بھی ماننا ایسی ہی کتابوں پہ ایمان رسولوں پہ ایمان آخر پہ ایمان اور آخر میں کیا کہا گیا ہے اور تقدیر پہ ایمان لانا اچھی پہ بھی اور بری پہ بھی اچھی بری تقدیر کیا ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ میں جو بھی ہے وہ اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے اگر مجھے نیمتیں مل رہی ہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے اگر مجھ سے نیمتیں واپس لی جا رہی ہیں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے تقدیر تقدیر کے چار مرتبے ہوتے ہیں تقدیر کے کتنے مرتبے ہوتے ہیں چار نمبر ایک العلم کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے علم میں ہے پہلے سے شروع سے نمبر دو تقدیر کا دوسرا مرتبہ کیا ہے کتابت کہ جو کچھ ہونے والا تھا اللہ نے بہت پہلے وہ سب کچھ لکھوا دیا وہ لکھا ہوا موجود ہے اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے نمبر تین پہلا مرتبہ کیا تھا علم دوسرا کتاب تیسرا مشیت کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی ارادے اور مشیت سے ہوتا ہے دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر ہو انسان زبردستی کر لے یہ ممکن نہیں ہے انسان گناہ کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہو رہا ہے لیکن اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے اللہ کی محبت نہیں ہے اللہ نے بتا دیا کہ تمہارا زنا کرنا مجھے پسند نہیں ہے کبیرہ گناہوں کا ارتقاب مجھے پسند نہیں ہے شرک پسند نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ شرک کرنے والا شر کر رہا ہو اور اللہ کے کنٹرول سے باہر ہو نہیں اللہ نے خود مہلت دی ہوئی ہے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نیکی ہو یا گناہ وہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے کئی لوگ یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں جی جو گناہ ہوتے ہیں ان میں اللہ کی مشیت نہیں ہے اللہ کا ارادہ نہیں ہے تو نوزب اللہ پھر تو ذنا ہوتا ہے اس کا خالق کو اور ہے جو بدکاری ہو رہی ہے اس کا خالق کو اور ہے اللہ کے علاوہ یہ بہت گندہ قیدہ ہے موتزلہ کی عقیدہ ہے اکل پرسوں کا قیدا ہے عقل پرستوں کا قیدا ہے تو تقدیر کے چار مرتبے ہیں پہلا علم دوسرا کتابت تیسرا مشیت اور چوتھا خلق ہر چیز کا خالق اللہ ہے جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کا خالق اللہ ہے ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کا بھی خالق اللہ ہے تو یہ جو چار مرتبہ مانتا ہے اس کا تقدیر پہ صحیح مانو میں ایمان ہے تو شر رہی اور آپ تقدیر پہ ایمان لائیں اچھی تقدیر پہ بھی اور بری تقدیر پہ بھی تقدیر میں جو برا ہے وہ برا میرے لحاظ سے ہے اللہ کے لحاظ سے کچھ بھی برا نہیں ہے اللہ نے مجھ سے میرا بیٹا واپس لے لیا تو میرے لحاظ سے وہ شر ہے میرے گھر میں آگ لگ گئی وہ میرے لحاظ سے شر ہے اللہ کے لحاظ سے شر نہیں ہے اللہ کے لحاظ سے سب کچھ ٹھیک ہے اللہ کے لحاظ سے سب کچھ درست ہے کیا میری آواز آ رہی ہے آ رہی ہے میری آواز آ رہی, آ رہی شریع الحمد للہ تو ایمان کا آخری رکن اور آخری پلر کیا ہے کہ آپ تقدیر پہ ایمان لائیں تقدیر کے اچھے حصے پہ بھی برے حصے پہ بھی کالا صدقتا جب آپ نے دوسرے سوال کا جواب دیا تو وہ آدمی کیا کہتا ہے سدختہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے سچ کہا ہے کالا اس آدمی نے کہا آپ سوال ہے آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں احسان کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں لفظی مطلب کیا احسان کا کسی چیز میں عمدگی پیدا کرنا کسی چیز میں حسن پیدا کرنا فاخبرنی نیل احسان مجھے احسان کے بارے میں بتائیں تو آپ نے کیا کہا ابو کا ترا احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے لیکن آپ اپنے ذہن میں یوں تصور کر لیں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یعنی کہ عبادت اتنی عمدہ طریقے سے اتنے دھیان سے اتنی توجہ سے گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. نماز پڑھیں تو جس انسان کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں کیا وہ نماز میں داڑھی سے کھیلے گا کیا وہ رومال سے کھیلے گا کیا وہ عورت اپنے دوپٹے سے کھیلے گی اور یہی صورتیں ہر روزوں کی ہے جو یہ سوچ لے صبر کر لے کہ میرے اللہ مجھے روزے کی ہاتھ میں دیکھ رہا ہے کیا وہ روزے کی حالت میں نمازوں میں سستی کرے گا کیا روزے کی حالت میں فلمیں دیکھے گا ڈرامے دیکھے گا غیر عورتوں کو دیکھے گا اپنے مسلمان بھائیوں کی قیمتیں کرے گا جھوٹ بولے گا رشوت لے گا بالکل نہیں تو یہ ہے احسان احسان کیا ہے کہ انتا اللہ آپ اللہ کی عبادت کریں کہ, کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. فَإِلَّمْ تَرَاهُ اور اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو یا تو یہ یقینی بات ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو احسان میں پہلے نمبر پہ کیا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت جو بھی عبادت کریں اس اتنی عمدہ طریقے سے کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے اور اگر آپ اتنے اعلی درجے پہ فیض نہیں ہو سکتے عبادت کے لحاظ سے تو یہ تو پکی بات ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اب جس کو پتا ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کیا اس کی عبادت میں توجہ مکمل ہوگی یا ہوگی وہ بڑے دھیان سے عبادت کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ عقیدہ نہی ضروری ہے اور نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنب معاذ بن جبل سے کیا کہا تھا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو ربی آئینی علیہ ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک کہ یا اللہ میری مدد کر تاکہ میں تیرا ذکر کر سکوں تیری نعمتوں پہ تیرا شکر ادا تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری عبادت اچھے طریقے سے کر سکوں یعنی کہ عبادت میں حسن پیدا کر سکوں احسان عبادت میں احسان کے مرتبے پہ فائز ہو سکوں چوتھا سوال اس آدمی نے کہا کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں کالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مل مسول و انہا بے عالم جس سے سوال کیا جا رہا ہے یعنی کہ میں لاکول اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں المسول جس سے سوال کیا جا رہا ہے انہا اس قیامت کے بارے میں ما وہ نہیں ہے بے مِنَ امینسا سوال کرنے والے سے زیادہ علم رکھنے والا آپ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے بارے میں پوچھ قیامت کب آئے گی تو جس طرح تمہیں قیامت کے آمد کا وقت معلوم نہیں ہے مجھے بھی معلوم نہیں ہے یہاں سے پتا چلا کہ نہ نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے اور نہ فلشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام عالم الغیب تھے قیامت کب آئے گی اس کا علم نہ اللہ کے رسول کو ہے نہ جبریل علیہ السلام کو البتہ یہ اچھی یہ صحیح بات ہے کہ غیب کی کئی باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بتائی تھی لیکن جو جو علم اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے پانی کے سامنے ایک قطرہ ہو جو اللہ نے علم دیا وہ محدود جو اللہ نے نہیں دیا وہ غیر محدود اسی لیے عالم الغیب کون ہے ایک اللہ کی ذات اور کوئی عالم الغیب نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں مل مسول ما نافیہ نہیں کے معنی کہ مل مسول وانھا بعلم من السائل کہ قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتے قال فاخبرنی عن امارتها اس آدمی نے کہا کہ مجھے قیامت کی کو نشانی بتا دے قیامت کی کو علامت بتا دے آپ نے کہا دل کہ لڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی یہ پہلی نشانی آپ نے بتائی دوسری بنیا اور آپ دیکھیں گے الحفا ان کو جو بغیر جوتوں کے ہوں گے العرا جو لباس کے لحاظ سے ننگے ہوں گے العل جو فقیر ہوں گے ریاض شاہی جو بکریوں کے چرانے والے ہوں گے یا فی قابل بنیاانی آپ ان کو دیکھیں گے کہ بلڈنگ کے معاملے میں ایک دوسرے پہ فخر کر رہے ہوں گے ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے تو نبی علیہ السلاۃ السلام نے یہ غیبی بات بتائی مستقبل کی گوئی آپ نے کی ہے کہ مستقبل میں ایسا ہونے والا ہے کہ سے پہلے ہوگا. یہ بات جو آپ نے بتائی یہ غیبی بات ہے اور آپ کے بتانے سے یہ بات صحابہ کرام کو بھی معلوم ہو گئی مجھے اور آپ کو بھی معلوم ہو گئی تو کیا میں آپ کو عالم الغیب کہہ سکتا ہوں نہیں کیا آپ مجھے عالم الغیب کہہ سکتے ہیں نہیں کیونکہ یہ غیب کی ایک بات ہے دو باتیں ہیں سو باتیں ہیں ہزار باتیں ہیں لاکھ باتیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں اور جو غیبی باتیں ہمیں معلوم نہیں ہے انہیں گنا ہی نہیں جا سکتا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا تو عالم الغیب وہ ہے جس سے کچھ بھی پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے اور وہ اللہ تعالی ہے تو نبی علی تو اسلام غیب کی باتیں بتانے کے باوجود بھی عالم الغیب نہیں تو غیر کی بات باتیں آپ نے دو بتائی ہیں کیا نمبر ایک کہ کیا میرے پہلے کیا ہونے والا ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی کیا مطلب ہے اس کا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی اس کے کئی مفہوم علم کرام نے بتائی ہے ایک مفہوم یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی یعنی کہ اولاد نافرمان ہوگی اولاد اپنی ماں کے ساتھ وہ سلوک کرے گی جو کسی لونڈی کے ساتھ اس کا مالک کرتا ہے بدتمیزی مارنا وغیرہ وغیرہ تو گویا کہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا کہ اولاد انتہائی نافرمان ہوگی اور اپنی ماں سے وہ شروع کرے گی جو کسی لونڈی سے اس کا مالک کرتا ہے دوسرا مطلب اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی یعنی کہ لونڈیوں کی کثرت ہوگی لوگ لونڈیوں کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے ان سے جو اولاد پیدا ہوگی زہر ہے وہ تو آزاد ہوگی اب اگر بادشاہ کے گھر میں لونڈی ہے وہ لونڈی سے تعلق قائم کرے گا تو جو اولاد پیدا ہوگی کوئی شزادہ ہوگا کوئی شزادی ہوگی تو اب اس لونڈی نے پھر کس کو پیدا کیا اپنی مالکہ کو کیونکہ یہ لڑکی ہے جو اس کی بیٹی بن رہی ہے یہ اس کی مالکہ بھی ہے کیونکہ وہ تو ماں تو لونڈی ہے تو یہ قیامت کی نشانیاں آپ نے بتائی ہیں قیامت سے پہلے یہ واقعات ہونے ہیں. و ربتہ کہ لونڈی جنم دے گی کس کو ربتا اپنی مالکہ کو وہ اور یہ کہ آپ دیکھیں گے الحفا الحافی کی جمع ہے آپ دیکھیں گے ان کو جو ننگے ہوں گے پاؤں کے لحاظ سے یعنی کہ بغیر جوتوں کے الرا العاری کی جمع ہے جو بے لباس ہوں گے العالا, عائل ان کی جمع ہے جو فقیر ہوں گے ریا رعا راعی کی جمع ہے چرواہا چرواہے اشاہ شاہ ان کی جمع ہے بکریاں تو آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو جو بغیر جوتوں کے تھے بغیر لباس کے تھے فقیر تھے بکریوں کے چروائے تھے وہ کیا کر رہے ہوں گے وقت آئے گا یہ تطاول میں وہ فلانگ کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے کوئی کہے گا میری بلڈنگ اونچی ہے دوسرا کہے گا میری تم سے بھی اونچی ہے ایک پچاس منزلہ بنائے گا دوسرا ساٹھ منزلہ بنائے گا تیسرا ستر منزلہ بنائے گا چوتھا اسی منزلہ بنائے گا تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہاں پہ میں یہ بھی وضاحت کرتا کہ مس سے کے ارد گرد بڑے شاندار ہوٹل ہیں بڑی شاندار بلڈنگیں ہیں اوپر رہائش ہوتی ہے نیچے مارکیٹ ہوتی ہے اب کئی لوگ ان بلڈنگوں پہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھیں جی سعودی حکومت نے کیا کر دیا یہ تو قیامت کی نشانی ہے تو میرے بھائی حدیث میں ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو بلڈنگیں بنائیں گے فخریہ طور پہ ضرورت نہیں ہوگی اور مسر نبی کے عید کے جو ہوٹل بنے ہیں یہ فخریا طور پہ نہیں ہے ان کی ضرورت ہے اور جو حج عمرے پہ جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ اتنی بڑی بڑی جو بلڈنگ بنی ہیں ان کا فائدہ کیا ہوا ہے کہ حاجیوں کو دور نہیں جانا پڑتا قریب میں رس مل جاتی ہے ہوٹل سے نکلتے ہیں تو مسجد میں داخل مسجد سے نکلے تو ہوٹل میں داخل تلا کا جناب عمر فروخ کہتے ہیں سم من کہ پھر وہ آدمی چلا گیا فَلَبِسْتُ مَلِيَّا جنابِ عمرِ فَرُوء کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ٹھہرا رہا اور مسلم آمد کی روایت میں وضاعت ہے کہ تین دن ان کے تین دن میں ٹھہرا رہا اسی حالت پہ سوچتے رہے کون سا آدمی تھا کہاں سے آیا تھا تو میں ٹھہرا رہا ثُمَّ قَالَ لِي پھر مجھ سے کہا نبی علیہ السلام نے یا عمر و اے عمر اتدری من السائل کیا جانتے ہو کہ سوال کرنے والا کون تھا تو اللہ ورسول عالم میں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں تین دن ہو چکے ہیں صحابہ کے نام کو پتا نہیں چل سکا کہ یہ کون صاحب تھے تو صحابہ کے نام عالم الغیب نہیں تھے عمر فاروق عالم الغیب نہیں ہے اللہ کے رسول نے پوچھا ہے. عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والے کون صاحب تھے کہہ رہے اللہ کے رسول اللہ اللہ کے رسول بہتر جانتےل بے شک یہ جبریل تھے اتاکم تمہارے پاس آئے تھے کیوں یعلمکم دینکم تم کو تمہارا دین سکھا رہے تھے تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دے رہے تھے اس سے کیا پتا چلا کہ سوال و جواب کی نشیست دین سیکھنے کے لیے بہترین نشیست ہے اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ آپ کو چاہیے کہ اگر کسی مجلس میں کوئی بڑے عالم دین ہے تو آپ اس لیے سوال کریں تاکہ عالم میں دین جواب دیں گے تو لوگوں کو دین کے بارے میں معلومات ملیں گی ہو سکتا ہے خود آپ کو جواب معلوم ہو یہاں پہ جبیر اسلام ان سوالوں کا جواب جانتے تھے لیکن کیوں سوال کیے تاکہ دوسرے لوگوں کو پتا چل جائے دین کے بارے میں اہم چیزوں کا اور سے یہ بھی پتا چلا کہ جبریل اسلام انسانی شکل میں آتے تھے یہاں پہ انسانی شکل میں آئے تھے اسی لیے صحابہ اکرام پہچان نہیں سکے تو یہ حدیث ہے حدیث جبریل. بڑی, عظیم الشان, بڑی عظیم المقام حدیث ہے اس حدیث کا علماء کے نے بڑا اہتمام کیا ہے علماء کے شروع سے اس حدیث کے اوپر بڑے بڑے درس دیتے رہے ہیں تو ہمیں بھی اس حدیث کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے بچوں سے سوال کرنے چاہیے بیٹا ارکان اسلام کون سے ہیں ارکان ایمان کون سے ہیں احسان کسے کہتے ہیں قیامت کب آئے گی قیامت کی نشانیاں کیا ہیں اور پھر ان سے پوچھیں کہ یہ تمام چیزیں جس حدیث میں آئی ہیں اس حدیث کو کیا کہتے ہیں علماء اکرام کے نام کے یہاں وہ حدیث کس نام سے مشہور ہے حدیث جبلیل کے نام سے مشہور ہے اب ہم بڑھتے ہیں باب نمبر پندرہ کی طرف باب الوس و حدیث النفس یہ باپ کس کے بارے میں ہے وسوسہ کے بارے میں اور دل کی گفتگو کے بارے میں حدیث النفس نفس کی گفتگو دل کی گفتگو وسوسہ کسے کہتے ہیں وسوسہ اس ہلکی یا دبی ہوئی آواز کو کہتے ہیں جو عام طور پہ محسوس نہیں ہوتی جب شیطان انسان کے دل میں کوئی برا خیال ڈالتا ہے تو اس کو وسوسہ کہتے ہیں کیونکہ بغیر آواز پیدا کیے شیطان نے وہ چیز انسان کے دل میں ڈال دی ایسی اگر کوئی انسان دوسرے انسان سے کوئی بات کرتا ہے بری بات کانوں میں کرتا ہے کسی تیسرے کو پتہ نہیں چلنے دیتا تو اس کو بھی وسوسہ کہتے ہیں تو وسوسہ کبھی انسان کے اپنے دل کی طرف سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَنَعْلَمُ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں ان خیالات کو جو اس کے دل میں آتے ہیں تو کبھی وسوسہ انسان کے اپنے دل کی طرف سے ہوتا ہے کبھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان نے آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا اور کہا تمہیں بتاؤں وہ درخت جسے کھا لوگے گے تو تمہیں دوام مل جائے گا ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے گی اور ایسے ہی انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل اود ملک اناس الاس الناس، مل کہ آپ کہہ دیں میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں میں لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں میں لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے بچنے کے لیے یہ وسوسہ ڈالنے والا کون ہے الناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے خیالات ڈالتا ہے بری باتیں ڈالتا ہے من جن مناس یہ کبھی جنوں میں سے ہوتا ہے کبھی انسانوں میں سے ہوتا ہے تو الوسوسہ کے بارے میں یہ باب ہے اور دل کی گفتگو کے بارے میں دلی ہمارے جو خیالات ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کا حساب کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا اور ان سے بچنا کیسے ہے وغیرہ وغیرہ اس بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر اٹھائیس اور اس سے روایت کیا امام بخاری اور مسلم دونوں نے جناب آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے درگزر کیا ہے میری امت سے کس چیز کو کس چیز کو اللہ تعالی نے نظر انداز کر دیا ہے کس چیز سے درگزر فرمایا ہے اللہ تعالی نے میری امت سے درگزر کیا ہے ماحد ان وسوسوں کو جو اس کے ان کے دلوں میں آتی ہیں اللہ تعالی نے میری امت سے کیا کیا درگزر فرمایا ہے کس چیز کے معاملے میں اس چیز کے معاملے میں جس کے ساتھ لوگ اپنے آپ سے گفتگو کرتے ہیں اپنے دلوں سے گفتگو کرتے ہیں جو انسان کے دلوں میں خیالات آتی ہیں جو انسانی دلوں میں وسوسے آتی ہیں اللہ تعالی نے انہیں معاف کر دیا ہے ان پہ حساب کتاب نہیں ہوگا معلومتا عمل جب تک کہ یہ لوگ عمل نہ کریں اوتکلم یا جب تک وہ کلام نہ کریں دل میں برا خیال آیا دل میں آیا کہ میں فلاں لڑکی سے بدکاری کروں لیکن وہ دل میں خیال رہا اور آپ نے اس کو جٹک دیا. آپ نے اس لڑکی کو دیا لڑکی فون نہیں کیا گندی گفتگو اس سے نہیں کی باقاعدہ طور پہ بدکاری نہیں کی تو تب تک معافی ہے آپ کو لیکن اگر آپ وہ برا خیال جو آپ کے دل میں آیا تھا اس پہ عمل کریں گے اسے عملی جامہ پہنائیں گے یا اس کے بارے میں گفتگو کریں گے تو پھر اس پہ حساب کتاب ہوگا تو معلوم تمل جب تک کہ آپ کی امت ان وسوسوں کو عملی جامہ نہ پہنائے یا ان کے ساتھ کلام نہ کرے تب تک اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہے کہ اللہ نے اس امت کے دلوں میں آنے والے وسوسوں کو نظر انداز کر دیا ہے درگزر فرمایا ہے ان پہ حساب کتاب نہیں ہوگا تو دل میں آنے والے وسوسوں پہ برے خیالات پہ حساب کتاب کب ہوگا جب آپ ان کا اظہار زبان سے کریں گے یا ان وسوسوں کے مطابق آپ عمل کریں گے اور ایسے اگر کسی وسوسے کو آپ دل میں جگہ دے دیتے ہیں جٹکتے نہیں ہیں نکالتے نہیں ہیں بلکہ اس کو اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں تو پھر زہر اس پہ بھی حساب کتاب ہوگا حدیث نمبر انتیس اور اس سے روایت کرنے والے کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو ہور سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ السلام کے صحابہ کے میں سے کچھ لوگ آئے تو انہوں نے آپ سے سوال کیا سوال میں کیا کہا لگے کہ ہم اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں ما يتکلم ہم اپنے دلوں میں وہ چیزیں محسوس کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ کلام کرنا ہم میں سے کوئی عظیم خیال کرتا ہے سنگین خیال کرتا ہے ان کے ہمارے دلوں میں ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں ایسے ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ ہم ان کا اظہار کرنے کو جرم سمتے ہیں اور اسے سنگین سمجھتے ہیں لیکن دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں انا نجید بے ہم پاتے ہیں محسوس کرتے ہیں فیم حسین اپنے دلوں میں ما وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ کلام کرنا ہم میں سے کوئی عظیم سمتا ہے اسے سنگین سمتا ہے اسے بہت بڑی چیز سمتا ہے اس کے ساتھ کلام کرنے کی ہم نہیں کرتے کالا آپ نے کہا وقت وجہ کیا تم نے واقعی اس چیز کو محسوس کیا ہے قالون نعم صاحب کہا بالکل ایسا ہوتا ہے خالدہ کا سری المان تو آپ نے کہا یہ ہے خالص ایمان یہ ہے سری ایمان یہ ہے واضح ایمان اس حدیث سے کیا پتا چلا اس حدیث سے ایمان کی فضیلت معلوم ہوئی کہ ایمان وہ عمدہ چیز ہے جو انسان کو شیطان کے وسوسوں سے بچاتی ہے بچاتا ہے ایمان وہ چیز ہے جو انسان کو شیطان کے سے بچاتی ہے یہ چیز شیطان کے شبہات سے شکوق و شبہات سے انسان کو محبوب کرتی ہے اس لیے ایمان کو بڑھانا چاہیے ایمان کو مضبوط بنانا چاہیے اپنے بچوں کے دلوں میں ایمان کو مضبوط بنائیں انہیں کبھی آپ اللہ کی نشانیاں بتا رہے ہو اللہ کی قدرت کے بارے میں بتا رہے ہوں کبھی آپ کہہ رہے ہو بیٹا میں غریب ہوا کرتا تھا اللہ نے کتنا کرم کیا اللہ نے کتنا انعام کیا تو اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کریں کہ آپ کے بچوں کے دلوں میں ایمان بڑھ جائے مضبوط ہو جائے تاکہ کل کو شیطان وسوسے ڈالے تو وہ اس ایمان کے ذریعے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہ سکیں جیسا کہ صحابہ کلام کے ساتھ ہوگا تو آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو سری ایمان ہے یہ کیا یہ وسوسے دلوں میں آنا سری ایمان ہے علمائی کلام کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دلوں میں وسوسے آنا اور آپ لوگوں کا ان وسوسوں کو جرم سمجھنا انہیں غلط سمجھنا اور ان کے ساتھ کلام کرنے کو گنا خیال کرنا یہ سریع بات ہے۔ یعنی کہ آپ کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ آپ ان چیزوں کے اظہار کو جرم سمتے ہیں ان خیالات کو دل میں تو دل میں آتے ہیں اور آپ جھٹک دیتے ہیں زبان زبان پہ لانا آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے یہ سری ایمان ہے یہ مضبوط ایمان ہے اور یہ واضح طور پہ ایمان ہے تو یت عظیم خیال کرتا ہے سنگین کیا خیال کرتا ہے باقی حدیث واضح ہے اس کا ترجمہ کر چکا ہوں اب آتے ہیں حدیث نمبر تیس کی طرف اس کو امام بخاری امام حسین دونوں صلی اللہ علیہ وسلم من من من خلق جناب ابو حریرہ سے رویت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یا اتی الشیطان اہدکم شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے فیقولو تو وہ کہتا ہے من خلق قدہ فلان چیز کو کس نے پیدا کیا من خلق قدہ اور فلان چیز کو کس نے پیدا کیا حتی یقولا یہاں تک کہ وہ کہتا ہے من خلق ربک تمہارے رب کو کس نے پیدا کی نبی علی السلام بتا رہے شیطان اپنا وار کیسے کرتا ہے شیطان وسوسے کیسے ڈالتا ہے شیطان کہے گا زمین کو کس نے پیدا کیا آپ کہیں گے اللہ شیطان آپ کے دل میں ڈالے گا آسمانوں کو کس نے پیدا کیا آپ کہیں گے اللہ سورج کو کس نے پیدا کیا اللہ چاند کو کس نے پیدا کیا اللہ اولاد کو کس نے پیدا کیا اللہ آخر میں وہ کہے گا کہ تمہاری رب کو پھر کس نے پیدا کیا تمہارے رب کا خالق کون ہے اور یہ سوال نہایت خطرناک ہے جب اللہ خود خالق ہے اس کے بارے میں سوچنا کہ اس کا خالق کون ہے فضول بات ہے غلط بات ہے اور یہ سوال کس کی طرف سے آتا ہے شیطان کی طرف سے تو کیا اس سوال کے جواب پہ آپ غور کریں گے نہیں فوراً اس کو جھٹک دیں گے اعدب اللہ شیطاندیم پڑھیں گے کہ یا اللہ مجھے شیطان سے بچا یہ میرے اوپر حملے کر رہا ہے میرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہ رہا ہے میرے ایمان کو چوری کرنا چاہ رہا ہے آپ سمجھ جائیں کہ شیطان کا حملہ شدید ہے اور فوری طور پہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں اللہ کے سامنے درخواست کریں اللہ کے سامنے روئیں اللہ کے سامنے گر تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو بچا رہے تو ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا آج مولد قسم کے لوگ اللہ کے وجود کے منکر لوگ ایسے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں اور ہمارا نوجوان چاہتا ہے کہ میں ہر سوال کا جواب دوں اور یہیں سے گمراہی کا آغاز ہوتا ہے تو نبی سسم شاطر ہمارے شیتانتوں میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے من خلق کا کدا فلاں چیز کا خالق کون من خلق کا کدا فلاں چیز کا خالق کون یہ یقولہ یہاں تک کہ وہ کہتا ہے من خلق ربک تمہارے رب کا خالق کون تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا فائدہ برغو جب وہ یہاں تک پہنچ جائیں یعنی کہ سوال یہاں تک پہنچ جائیں شیطان کے وسوسے یہاں تک پہنچ جائیں فرید بلّہ اسے چاہیے کہ اللہ سے پناہ مانگے دیکھیے شیطان کا حملہ ہوا ہے اور نبی ہم کیا بتا رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ فلاں بابا جی کے دربار پہ حاضری دے فلاں فوج شدہ بزرگ کو پکارے ان سے مشکل کو شاہی حاجت روائی کا سوال کرے نہیں فیدہ یہاں تک پہنچے بللا اللہ سے اپنا مانگے عوض باللہ من شیطان عجیم پڑے اللہ سے کہے کہ یا اللہ مجھے شیطان کے حملے سے محفوظ فرما وی اور چاہیے کہ بعض آ جائے رک جائے ان کے اس موضوع پہ مزید نہ سوچے کہ اس کا خالق کون اس کا خالق کون اس کا خال کون, کون اب شیطان کا وسلسہ شروع ہو چکا ہے اب کسی اور جانب سوچے اور اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری امام مسلم ہے اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس موقع پہ یہ بھی کہے کہ آمن تو بلاہ برسولی کہ میں اللہ پہ ایمان لایا اللہ کے رسولوں پہ ایمان لایا یعنی کے شیطان تو ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہمارے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ اس موقع پہ کہیں گے من الشیطان الرجیم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں گے اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تو مجھے شیطان سے بچا سکتا ہے اور ساتھ ہی آپ اپنے خیالات کو تبدیل کریں گے کسی اور موضوع پہ سوچیں گے اور یہ بھی کہنا ہے کہ آمن تو بلّہ میں اللہ پہ ایمان لایا اور اللہ کے رسولوں پہ ایمان لایا اس کے بعد باب نمبر ہے سولہ باب کتابت الحسنات وسیعت نیکیوں کا لکھنا اور برائیوں کا لکھنا یعنی کہ اس باب میں وہ احادیث ہوں گی جن سے پتا چلتا ہے کہ ہماری نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں ہماری برائیاں بھی لکھی جاتی ہیں حدیث نمبر اکتیس قاف, یعنی کہ اسے وایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں امام مسلم بھی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما عبداللہ ابن عباس سے رویت ہے صحابی صحابی کے بیٹے آپ کے کزن جسے آپ روایت کرتے ہیں اپنے رب سے ان کے نبیسلام اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے قال قال ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بینا ذالکہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا فرمایا کہ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات اللہ تعالی نے نیکیاں بھی لکھ دی ہیں برائیاں بھی لکھ دی ہیں ثم بینا ذالکہ پھر اس کی تفصیل وعدے کر دی ہے اس چیز کو واضح کر دیا ہے اس چیز کو بیان کر دیا ہے کیسے بیان کیا ہے وضاحت کیا ہے اس جملے کی اللہ نے نیکیاں اور لکھ دی ہیں اس کی وضاحت کیا ہے فرمایا فمن فلم جو ارادہ کرے قصد کرے بھی تن ایک نیکی کرنے کا فلم اور اس نیکی کو عملی ہے نہ پہنا سکے کتبہ کتب اللہ واللہ تعالیٰ اس نیکی کو لکھ دیتے ہیں لہو اس کے حق میں جس نے نیکی کا ارادہ کیا تھا ان اپنے پاس لکھتے ہیں حسنہ کہاں ملا ایک پوری نیکی کے طور پر جب انسان پختہ عزم کر لے کہ میں نے نیکی کا یہ کام کرنا ہے پھر نہ کر سکے اللہ کی رحمت دیکھیے اللہ کا فضل دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس آدمی کے حق میں پوری نیکی لکھ دیتے اور اگر وہ ہما اس نیکی کا قصد کرے وا اور اس کو عملی جامہ پہنائے تو كتبه الله اللہ اس نیکی کو لکھتے ہیں لہو اس आदमी کے حق میں ان دحو اپنے پاس عشر حسناتن 10 نیکیوں کی شکل میں الا سبع مئه ضعفن گنا تک الا اضعاف کثیرا کئی زیادہ گنا تک اللہ کی رحمت دیکھیے انسان نے نیکی کا عزم کیا نیکی پہ عمل نہیں کر سکا اللہ کے ہاں ایک نیکی لکھ دی گئی اور اگر اس نیکی کو عملی جامہ پہنا دیا تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کو ایک نیکی نہیں لکھتے دس نیکیاں لکھتے ہیں اور اگر اس کی نیت اچھی ہو نیت میں اخلاص ہو توجہ سے نیکی کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑھا دیتے ہیں اسے دس کی بجائے بیس بھی لکھ دیتے ہیں سو لکھ دیتے ہیں دو سو لکھ دیتے ہیں سات سو گنا تک لکھ دیتے ہیں بلکہ سات سو گنا سے بھی کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نکی کو بڑھا دیتے آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی جس میں آتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ایک ہجور دے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں تاکہ وہ پہاڑ کی شکل اختیار کر جاتی ہے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ نبی سے فرما رہے ہیں اور منہم بھی سیاتن اور جو ارادہ کرے بھی سیتن ایک برائی کرنے کا فلم یا لیکن اس برائی کو عملی جامع نہ پہنائے اللہ کے ڈر سے یہ نکی کہتا اللہ اللہ تو اللہ تعالی اس کو لکھتے ہیں لہو اس آدمی کے حق میں اندو اپنے پاس حسن کا ایک پوری نیکی اگر انسان گناہ کا ارادہ کرے اور ترک کرے اللہ کی وجہ سے یہ شرط ہے اس کو چھوک نہ کرے اللہ کی وجہ سے تو اللہ تعالی اس گناہ کو بھی ایک نیکی کی شکل میں لکھتے ہیں ہم اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرے فامی لاہا اور اس کو عملی جامہ پہنائے خطبہ اللہ سید واحدہ تو اللہ تعالی اس گناہ کو لکھتے ہیں لہو اس کے حق میں سید واحدہ ایک گناہ کے طور پہ اب دس گناہ کے طور پہ اللہ تعالی نہیں لکھتے یہاں سے آپ اللہ تعالی کی رحمت کا اور اللہ تعالی کے فضل کا کچھ اندازہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کا ٹائم اپنے اختتام تک پہنچ چکا ہے اس لیے میں یہیں پہ اکتفاق کرتا ہوں برا اس آخری دیشے پتا چلا کہ ہماری نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں ہمارے گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں ہمارے لیے وارننگ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں تاکہ گناہ نہ لکھے جائیں نیکیاں کریں تاکہ لکھی جائیں اور نیکی کا عزم کر لیں نیکی کا ارادہ کرتے رہیں نیکی کے پروگرام بناتے رہیں اگر عمل نہ بھی کر سکیں تب بھی ادر و ثواب ملے گا اگر عمل کریں گے تو ایک نیکی کی بجائے دس نیکیاں ملیں گی سو نیکیاں ملیں گی سات سو گنا تک ملیں گی اور اگر برائی کا ارادہ کر چکے ہیں تب بھی ترک کر دیں اللہ سے ڈرتے ہوئے تو اللہ ادر و ثواب دیں گے اور اگر آپ برائی کر بیٹھیں گے تو پھر بھی اللہ کی رحمت دیکھیے اس برائی پہ ایک برائی کا گناہ ملے گا دو کا نہیں دس کا نہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلاۃ والسلام کی یہ احادیث صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق دے تاکہ ایک ایک حدیث پہ ہمیں کئی کئی احادیث کا ثواب ملے کئی ہمیں نیکیاں ملیں اور اللہ تعالیٰ یہ وقت ہمیں دین میں ہی لگانے کی توفیق دے یہ نہیں کہ یہ وقت ہم فلموں میں لگائیں ڈراموں میں لگائیں غیبتوں میں لگائیں جھوٹ بولنے میں لگائیں اور پھر ہمیں ہمارے نام مال میں گناہ لکھے جائیں وہ دعوانا الحمد رب الم